دی بس جامع مسجد مختصر اجتماع مقصد اور غایت مسجد شریف دی نئی تعمیر موقع اور بنیاد رکھنے دی مختصر تقریب جناب نو جامع مسجد ہاضا جگہ تنگ سی اور دے سر فردار مولانا محمد سلطان محمود صاحب مولانا محمد سلطان محمود صاحب اس مسجد کے خطیب مقرر ہوئے اس دن, دن تو مسجد دی جگہ تنگ تو تنگ محسوس ہونا شروع ہو گئی اور الحمدللہ <سؤال> انانے مسجد نو دین حق ਨਾਲ آباد فرمایا ہے اور تساں پنڈی دے دوستاں دا مزاج جڑا اوہ میں جاننا ایک تے تے مزاج سر پسند سی دوسرا حق پسند سی اللہ پاک دونوں جوڑ جڑے وہ فرما دیتے ہیں انہاں سفر رفیق سفر اور مسجد بھی آبادی دے اندر شریف مولانا قاری محمد التاف صاحب نے الحمدللہ للہ جد قدم مدرسے آباد کروا دیا اس جامع مسجد وسیع جائے اس سلسلے مدت تو دوست جڑی ضرورت محسوس کرتے محمد علی چیئرمین بابر چیئرمین صاحب والد اللہ پاک نے مبارک کام اجنا جنا کیا تاریخ کہڑا مہینہ مہیند اللہ پہلی اٹ رکھی گئی شریف اور عجیب گل یہ خوشن اتفاق کہ مہینہ ربیسانی یارہویں والے پیر دے مبارک مہینے اے بنیاد گئی اللہ حجلہ شان حاجی صاحب دی اس خدمت اپنے کرم فضل آسن تو آسن جزا نال دوست مسجد دی تعمیر مسجد بنا ایک ہوں مسجد وسا مسجد بندی سونی تو سونی بنا بندی پیسے نال پیسے نال بندی جنہ خوبصورت تو خوبصورت بنا پیسے نال بندی لیکن مسجد وسدی کی جس مسجد دے اندر دین حق اللہ اور سچ اللہ دا بیان ہوئے مسجد دیاں درو دیوار ہر شہ دیا اللہ تینوں بسا جسا تھی پنڈے والوں علمت حاصل ہے کہ ہمیشہ دین حق دا ساتھ دیتا ہے اور حق سن کے خوش ہو اس پنڈی تو جگ سن چس پی جس پاسے بھی جانے آلہ تعالی کے فضلو کرم لال اگر ہزارہ بندے پیاسے ترسرے ہوں چند گلن سنن اصل عزت جیڑی اصل اصل شان اصل اعزاز کیونکہ حق دا مرکز وہ پنڈی سٹاپ پنڈی راجپوت لاہور ہی الحمد اللہ اللہ تڈے ورگے اے شرف بخشیا کہ انہوں دی نگاہ اور نگاہ کرم ادھر ہوگی تن پتا ہے دوستو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی مسجد مبارک کی بنیاد رکھی مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی اس وقت جس وقت بنیاد رکھ تعمیر کرچی پتھر، پتھر، مٹی نال جوڑے او دے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود رڑ کے رڑ کے شریف دے سن پتر چکد کپڑے نال لگتے سن ہزور مٹی شریف بھی نہیں سن چاڑتے سابی سن باقی حضرات ایک پتھر چنگے ای ne, ای او دو دو پتھر چنگے دے او پھر دو, دو پتھر چوک لگے اندھی حضرت عمار بن یاسر حضرت عمار بن یاسر دی اللہ تعالی آپ <password> دو, دو پتھر چکن لگ اس وقت حضور نے خوش ہو کے دعا دا مقصد یہ حاجی صاحب ان یاد رکھتا بس حضور دی سو خدمت سارے مسجد بنیاد حاجی صاحب رکھ رہے ہیں خوش نصیبی پنڈ والے دے جان تاکہ او سنت تازہ ہو جائے مدینے تاجدار تاج دار یہ نہ ایتے لگے فلانا رہ گیا نہیں جت یہ لوگ اگر حصہ پا دیا نا ان شاء اللہ چودہ سو سال سو پہلے دی تاریخ انشاءاللہ پھر زندہ ہو جائے فرق نہیں کرنا میں اگر بنیادی رکھ آیا بٹھا بعد اپنے مالو زر خدمت کر لیکن ایک ایک جیڑی ہے وہ تصو رکھا مم بنا لاہجن بن اللہ جنا آپ علیہ اس والتسلیم نے فرمایا اللہ واسطے نام نمود شہرت نمائش کھڈا نہیں اللہ واسطے جیڑا بندہ ہر بنا ایک حدیث آونج آلنے جنہیں بھی بنا تے فرمایا وہ اللہ جنا د ہوں مسجد ایک ہر کسی وکری مسجد اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے بنا تو نہیں نہ رکھتے جاؤ تاکہ پونج دلنے والا کام تھا بھی ہوں اور اتے نال ہی منہ اج ہی خبر ہوئی سارے دوست حاجی محمد حسین حاج حاج اپنے حاجی اللہ پاک نفرت فرما سونا کام کر کے تو دنیا تو گئے اللہ پاک قبر حشر روشن کر خبرو ناری انصر سال دی ہم ہی ہیں خصوصی دعا ہے اس مائی صاحب سارے اللہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا فرماؤ صحبہ للہ اللہ سونے بے گھر رہے تین گھر دی لوڑ کوئی ساڑی بخش آستے رحمت کر اپنا گھر کہہ سویا تے نیاز ہر جگہ تو بے نیاز ہر گھر جنوب اپنا گھر فرمایا جی سل متوجہ کرتے مطمئن کرتے فرمایا تینوں لوڑ کسی شہر کی نہیں بے لوڑ رات اصل لوڑی حضور د پاک پاگ سبکہ ساری دو جگ دو جگ مدنی محبوب کے ایسی خیر فرما نہ عذاب ہوئے نہ آزاد ہوئے نہبارک ہواجیور اور تمام معاون اس مبارک کام کا آغاز فرمایا اچھا پنڈی بسم اللہ پھر باہر دیکھی لینا سی پنڈی پنڈ دا کام ہے آپ ہی پھر پنڈا کرنا جو میں میں لفظ چار بولے نے اسی واسطے بولے نے بھی تھوڑے نال محبت اے رکھا ایٹ رکھ گے تو اسی واسطے رکھ گے بھی اچھا شراقی ہاں دل کا کوئی فرمایا, فرمایا دل کا لینا لو منہ کا کالے لالو مہک چنگا جے کوئی عرش ن مہک کالا دل اچھا ہوے ہو منہ کالا دل اچھا ہو وے تا دل یار پشانے او اے دل یار دے پیچھے ہوے ہو مت یار بھی سیانے سے عالم چھوڑ مسیح نس گئے نس گئے سی عالم چھوڑ مسیح تس گئے بہو لگ گئے دل ٹکا la malama